صحبت حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے ملتے جلتے کیوں نہیں یعنی لوگوں کی صحبت میں کیوں نہیں بیٹھتے تو آپ نے جواب دیا اگر میں ان کی صحبت میں بیٹھوں جو مجھ سے بلند درجے کے ہیں تو وہ مجھ پر تکبر کریں گے اور اگر ان کی صحبت میں بیٹھوں جو میرے مقام پر نہیں تو وہ میرا حق نہیں پہچانیں گے اور اگر اپنے ہم مرتبہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں تو وہ مجھ سے حسد کریں گے